السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و قولی قل ان نما صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ہر آغاز کی ایک انتہا ہے جو چیز شروع ہوتی ہے وہ ایک دن ختم بھی ہو جاتی زندگی کے ساتھ ہی موت کا وقت بھی لکھا جاتا ہے عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے اور اچھے خاتمے کے لیے بھرپور تگو دو کرے کوشش کرے موت برحق ہے لیکن خوش نصیب وہ ہے جسے ایمان پر موت آئے موت کی سختیوں پر صبر کرنا بھی ایمان والوں کی نشانی ہے تاکہ انہیں وہ آخری کامیابی بھی نصیب ہو جائے جو ایک مسلمان کے لیے زندگی بھر کے مشن کی ضامین بن جائے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ساہران فرعون نے ایمان لانے کے بعد فرعون کی طرف سے ملنے والی ازیت ناک سزائے موت کی دھمکیوں کے موقع پر ایک دعا مانگی تھینا صبر فنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم فرما بردار ہوں یعنی انا ابل المسلمین کے علاوہ ہماری وفات بھی اسلام پر ہو ایک فنمبردار مسلمان کی اہم ترین میں سے ایک تمنا یہ ہونی چاہیے کہ بالآخر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کا رب اس سے راضی ہو یہ بات صرف تمنا ہی کی حد تک نہیں بلکہ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور صرف دعا پر ہی اتفاق نہیں بلکہ باعمل زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کیونکہ حسن خاتمہ کی بنیاد احسن عمل ہے یعنی اچھی زندگی ہوگی تو انشاءاللہ موت بھی اچھی ہوگی اور احسن عمل اس علم سے وجود میں آتا ہے جو تمام علوم کا سر چشمہ ہے یعنی قرآن تو ہم قرآن تو پڑھ ہی رہے ہیں لیکن قرآن کو پڑھنے کا مقصد عمل ہونا چاہیے کیونکہ جب تک انسان قرآن پر عمل نہیں کرتا خواہ وہ اس کی کتنی بھی بڑی خدمت کر لے وہ اس کو فائدہ نہ دے گا کیونکہ وہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اپنے اعمال پر روز مرہ پر غور کریں کہ ہمارے صبح شام ہمارے دن کا آغاز اور اختتام کن کاموں پر ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں ہم کیا کچھ کرتے رہتے ہیں کیا واقعی ہمارا جو دن گزر جاتا ہے ہم اس پر مطمئن بھی ہوتے ہیں اور ہم واقعی اپنے آپ کو نب سے مطمئن نہ پاتے ہیں کیا واقعی ہم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہیں کیا واقعی اللہ ہم سے راضی ہے ہماری کوششوں کا کو محور کیا ہے ہم یہ سب بھاگ دوڑ کیوں کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں اور اس سے ہم کیا چاہتے ہیں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے اور صحیح رستے کی طرف جانے کے لیے بھرپور کوشش یعنی مجاہدہ کرنا ہے لیکن اس کے برعکس ہم عموماً اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں جیسے ایک شاعر نے کہا ایک نظم آج آپ کے سامنے رکھوں گی اور اس کے بعد پھر میں نیکسٹ لیسن پڑھاؤں گی نظم عربی میں ہے اور ترجمہ میں کر دوں گی انشاءاللہ تو بات یہ ہے کہ ہم سب اس وقت تک مطمئن نہ ہوں جب تک ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست نہ ہو اگر ہم اس ساری زندگی کی تگ و د میں بھاگ دوڑ میں محنت میں کوشش میں اس کو راضی نہیں کر سکے تو گویا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ ہم پر سب سے بڑا حق اسی کا ہے اقل مند وہ ہوتے ہیں اللہ بھی نیت گرون اللہ حقیہمن و قرن و وہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں یہی تین پوزیشنز ہیں انسان کی یا وہ کھڑا ہوتا ہے یا وہ بیٹھا ہوتا ہے اور یا پھر لیٹا ہوتا ہے اور ذکر صرف نماز نہیں کہ نماز کے اندر کھڑے بیٹھے سجدے میں نماز پڑھتے ہیں بلکہ ذکر اللہ کی یاد خواہ ایک فارمل وے میں ہو یا انفارمل وے میں مراد اس سے کیا ہے کہ مند وہ ہوتے ہیں جو مسلسل اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں ان کے ذہن پر ہر وقت اللہ کی یاد چھائی ہوئی ہوتی ہے انسانوں کی یادیں نہیں اور اگر انسانوں کی یادیں چھائی ہوئی ہیں تو ہمیں پھر اپنے آپ سے اور سخت مجاہدہ کرنا ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی یاد اگر دل پہ چھا اور دل کو اپنے احاطے میں لے لے اور گرفت میں لے لے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑے دھوکے کی بات ہے انسان سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اب بعض وقت اس کیفیت کے انسان انجوائے کرنے لگتا ہے حالانکہ یہ انسان کی بد قسمتی کہ وہ غیر اللہ میں کھو گیا ہے تو ہم سب اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا واقعی میرے دل میں ہر جگہ ہر موقع پر ہر مقام پر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے اللہ ہی کی یاد ہے الباع وہی ہیں جب یہ کیفیت ہو تو پھر وہ اتفق کروں نہ فیخل قصم پھر وہ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے اور ساتھ ساتھ کرتے ہیں پھر کا مطلب یہ کہ جو پہلا کام نہ کرے وہ دوسرا کیا کرے گا تو جو پہلا کام کر رہا ہے اللہ کو یاد رکھ رہا ہے ہر موقع پر وہ دوسرا کام بھی کرے گا کیا کہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے جو اللہ کی مخلوق ہے چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ کھانے کی چیزیں چاہے وہ ہمارے استعمال کی چیزیں یا آسمان کے ستارے سیارے یا سمندر ہیں کچھ بھی ان سب چیزوں میں غور و فکر کرے گا اور پھر غور و فکر کے بعد اللہ ہی کی طرف پلٹے گا رب ناما خلقت حدا باطلا یہ سب کچھ تو نے باطل پیدا نہیں کیا فقر نہ اذاب اور اس کی سب سے بڑی تمنا اور وش کیا ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں یہ ہیں عقل مند لوگ اسی خاتمے کے لیے کہ آگ سے بچ جائیں وہ ہر وقت فکر مند رہتے ہیں سب سے بڑی فکر ان کی یہی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کوشش وہ اسی راستے میں کرتے ہیں کہ ہم آگ سے بچ جائیں کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی تو آئیے ہم سنتے ہیں اس پوائم کو اور اپنا جائزہ لیتے ہیں محاسبہ کرتے ہیں میں پہلے عربی کے ترجمہ ایک دفعہ کر جاتی ہوں تاکہ آپ جب سنیں عربی میں تو پھر آپ کو کچھ سمجھ آ جائے ہم فکل گلو پڑھ رہے تھے اور اس میں تھا کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی من من اس شخص نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی کس نے اس نے جو لوگوں سے تو حیا کرتا مگر اللہ سے حیا نہیں کرتا لوگوں سے شرم آتی ہے اس کو کچھ کرتے ہوئے اللہ سے نہیں شرم آتا. فیس کنوی ارد ہی رسک ہی وہ اس کی زمین پہ بسرا کرتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اس کا رزق کھاتا ہے اور علل اعلان اسی کی نافرمانی کرتا ہے یعنی جس سے سب کچھ لیتا ہے اسی کی بات نہیں مانتا اس کانسپٹ کے اوپر جو اس وقت پوئم میں آپ کے سامنے رکھوں گی اس کی روشنی میں ہم سب کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے اور اگر ہماری زندگی غلط طریقے پر گزر رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھے خاتمے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. شاعر کہتے ربی جب مجھ سے میرے رب نے کہا امستینی کیا تو حیا نہیں کرتا کہ تو میری نافرمانی کرتا ہے وہ تخم عن خلقی اور میری مخلوق سے گنا چپاتا ہے میرے یعنی برے کام کر کے مخلوق سے تو چھپتا ہے مجھ سے نہیں شرماتا وہ اور نافرمانیوں کے ساتھ میری طرف آ رہا ہے یعنی ہم دن رات کیا کر رہے ہیں اور کیا لے کے اللہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم ہر روز اس سفر میں آغاز وہ تھا جب آپ پیدا ہوئے اور انتہا وہ ہے جب موت آئے گی اور آپ بیچ کی سڑک پہ سرپٹ بھاگے چلے جا رہے اپنی موت کی طرف یہ بھاگنا یہ چلنا یہ سفر کس قسم کا ہے اس سارے سفر میں کر کیا رہے اگر آپ نے کبھی سفر کیا ہو یا سفر کا کوئی ذہن میں آپ لے آئے جو آپ نے قریب میں کبھی کیا ہو تو آپ سوچیں کہ سفر کے آغاز میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کدھر جانا ہے کہاں جانا ہے وہاں کیا کرنا ہے جا کے وہاں کیا ہوگا پھر راستے بھر میں آپ مختلف کام کرتے رہتے اور پھر اپنی منزل تک آپ جا پہنچتے ہیں اگر آپ مینٹلی فزیکلی تیار نہ ہوں اس کو فیس کرنے کے لیے جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں. مثال کے طور پر میں ابھی لاہور سیٹرڈے کو گئی تھی تو میرے سامنے ایک مقصد تھا کہ میں نے جا کے پڑھانا ہے. اس کے لیے میں نے اپنے نوٹس وغیرہ تیار کیا ہر چیز کو ذہن میں رکھا ذہنی طور پر بھی تیاری رکھی اور باقی سب چیزوں کو ایک طرف کر کے سب سے زیادہ میرا ہم وغم یہ تھا کہ اس وقت مجھے اس جگہ اس کام کے لیے جانا ہے اور پوری طرح پرپیئر تھی تو الحمدللہ ایک دن میں کافی کام ہو گیا لیکن اگر میں اس کی تیاری نہ کرتی اور پھر وہ سارے کام میرے سامنے آتے تو کس قدر شرمندگی ہوتی نہ نوٹس لے کے جاتی اور نہ ان کو پڑھتی نہ تیار کرتی اور جا کے پبلک کے سامنے بیٹھ جاتی اور آئیں بائیں شائیں باتیں کر کے آ جاتی تو مقصد تو نہیں پورا ہوتا نا تو یہ تو دنیا ہے کہ ہمیں دنیا کے بارے میں فکر ہوتی شرم آتی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کی کیا کیا لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی اور اس ملاقات کی اگر تیاری نہیں تو اس سے بڑھ کر شرمندگی اور رسوائی کی کوئی بات ہی نہیں لیکن وہ تیاری وہی کرتا ہے جو راستہ بھر اپنے ذہن سے اس بات کو اوجھل نہیں ہونے دیتا کہ میں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ مقصد کبھی نہیں بھولنا چاہیے تو ہم دیکھیں کہ سفر میں کر کے آ رہے ہیں جس سے ملاقات کے لیے جا رہے اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں اور گناہ اکٹھے کر کر کے لے جا رہے کانٹے چن رہے ہیں اپنے لیے آگے فقئی فی بندا سع فیا مینی پھر کیسے میں جواب دوں ہائے افسوس مجھ پر اور کون مجھے بچائے گا مندا سعفیا مالی منحین اللہی میں وقتاً فوقتاً اپنے دل کو آرزوں کے ساتھ تسلی دیتا رہتا ہوں اصلی نفس اپنے نفس کو تسلی دیتا ہوں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سب اسی طرح ہی جا رہے ہیں نا سب یہی کچھ کر رہے ہیں. تمہیں کیا پہ کرے یعنی کبھی خیال آ بھی جائے موت کا یا رب سے ملاقات کا تو بھلا دیتا ہوں وہ انصا ماورا المتی مہد مَا تکفینی اور موت کے بعد جو کچھ پیش آنا ہے اس کو میں بھلا دیتا ہوں اور اس بات کو بھلا دیتا ہوں کہ زندگی کے بعد موت کے بعد کیا چیز مجھے کام آنے والی ہے وہاں کیا چاہیے وہاں کیا ضرورت ہے اس چیز کو فراموش کیے ہوئے ہوں انی قد زمین تو لیس الموت سل مئ کا انی گویا کہ میں نے قد زمین تو زندگی کی گارنٹی دے رکھی ہے گویا مجھے زندگی کی ضمانت دی گئی کہ زندگی رہو گے لیس الموت مئ اور مجھے موت کبھی نہیں آئے گی یعنی دنیا میں میں اس طرح بے خبر اور غافل ہو کے جی رہا ہوں جیسے کبھی موت آنی ہی نہیں وجا سکی دتی من سیاح اور جب موت کی شدید ترین بے ہوشی آ پہنچی اب مجھے کون بچائے گا اس وقت کے لیے تیار نہیں کیا کچھ نظر تو الجو ہی میں نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا کیا ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھے چھڑائے گا جو میرا فیدیا دے گا جو مجھ پر فدا ہوگا زندگی میں کئی لوگ فدا ہوتے رہتے ہیں نا آپ پر کہ موت کے وقت کون فدا ہوتا ہے کہ ملا الموت سے کہ میری جان لے لو اس کی چھوڑ دو س اس ال سوال کیا جائے گا س اس الو ملوی قدم تفی دنیا یون جینی س اس مجھ سے پوچھا جائے گا ملوی کیا ہے وہ چیز قدم توفی دنیا آیا جو میں نے اپنی زندگی میں آگے بھیجی یوں جو مجھے نجات دے فقی فا فاجابتی ممبا دما فرۃو فی دینی فقی فا تو کس طرح ایجابتی میرا جواب ہوگا میرا جواب کیا ہوگا ممبا دما اس کے بعد کے میں نے کوتاہی کی کوتا اپنے دین میں دین کے معاملات میں کوتاہی کرنے کے بعد میرا جواب کیا ہوگا وَيَا ہائے افسوس مجھ پر الم اسما کلام اللہ دِن کیا میں نے اللہ کا کلام سنا نہیں جو مجھے اپنی طرف بلاتا تھا علم اسما علم ما قد افیقاف في و یاسی علم اسما کیا میں سنا نہیں اس کو لما قد جاء جو آیا في قاف کاف قاف میں, میں کیا میں نے وہ سنا نہ تھا الحشر یوم الجم اے دینی سنا نہیں تھا يوم الحشر بھی ہے یوم الجم ابھی ہے یعنی قیامت کا دن ودینی اور جزا و سزا کا دن علم اسما منا دل موتی یونی کیا میں نے موت کے منادی کو نہیں سنا جو مجھے پکارتا اور آواز دیتا ہے اے میرے رب یہ تیری بارگاہ میں ایک توبہ کرنے والا بندہ ہے کون ہے جو اسے پناہ دے سوا رب ان غفور ان وا دینی سوائے اس رب کے جس کی مخبرت بہت وسیع ہے جو مجھے حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اتحفر ہمنی میں تیری طرف حاضر ہوا ہوں میں تیری طرف آ گیا ہوں تو مجھ پر احم فرما و فی موازینی اور میرے موازین یعنی اعمال نامے کو بھاری کر دے میرے میزانوں کو بھاری کر دے وقف فی جزائی انت ارجا میو جا اور میرا حساب ہلکا کر دے وقف فی جزائی انت ارجا میں تو ہی وہ بڑی زات ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مجھے اس کی جزا دے گا تو اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے تب آپ اس کو ایک دفعہ سن لیجئے پھر اس کے بعد آگے چلیں گے اذا ما قالني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف بو یا مل دس من اسبل امال مین علین ما وراء الموت ماذا بعد مدا بہ قد ضمنت العيش ليس الموت تین وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنيا ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فردت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني أَلَمْ أَسْمَعْ لِمَا قَدْ جَاءَ فِي قَافٍ وَيَاسِينِ أَلَمْ أَسْمَعْ بِيَوْمِ الْحَشْرِ يَوْمًا جَمْعٍ وَالدِّينِ أَلَمْ أَسْمَعْ مُنَادِ الْمَوْتِ يَدْعُونِي يُنَادِينِي فَيَا رَبِّ عَبْدٌ تَائِبٌ مَنْ ذَا سَيَؤِينِي سیو پوری نواس ان دینی اچھی تو ان کے پر ہم جب ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ملجو ماوا اللہ ہی کی ذات ہے تو پھر ہم اسی کے ذکر سے کیوں غافل ہیں اسی کی یاد کو کیوں بھولے ہوئے ہیں اس کی ملاقات کا شوق کیوں نہیں ہے سب سے بڑا محسن سب سے بڑا رب جو میرے ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے انسان سب انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے اس کو نہیں دے سکتا سب کے ساتھ غلط بیانی کر سکتا اس کے ساتھ نہیں کر سکتا تو اس لیے کسی پر نہیں اپنے اوپر احسان کرتے ہوئے اپنا بھلا کرتے ہوئے اپنی خیر منائے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے اس لیے عقلمندی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کرے جو آخرت میں کام آنے والا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خوف اور امید دونوں ساتھ ہوں نہ تو انسان مایوس ہو جائے اور نہ اتنی امید لگا بیٹھے کہ کچھ کر کے نہ دے یہ کیفیت ساری زندگی بھی ہونی چاہیے اور موت کے وقت بھی موت کی بے چینیوں میں بھی مومن کو خوف اور امید کے کی درمیانی کیفیت میں رہنا چاہیے یعنی اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی سزا کا ڈر ہے تو ساتھ اپنے رب سے رحمت کی امید بھی رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے اور موت و حیات کی کشمکش میں تھا آپ نے پوچھا کیسے ہو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں تو آپ نے فرمایا ایسے موقع پر کسی بندے کے دل میں جب یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی امید کے مطابق دیتا ہے اور جس بات کا اسے ڈر ہو اس سے اسے محفوظ کر لیتا ہے تو اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی خوف ہے اور ساتھ امید بھی ہے برا بن سے روایت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا بن سے فرمانے لگے کہ سوتے وقت باوجو اور دائیں پہلو پر لیٹتے ہوئے اس دعا کو پڑھا کرو اور فرمایا کہ اگر تم اسی حالت میں وفات پاگے تو تمہارا خاتمہ فطرت اسلام پر ہوگا اللهم عم اسلم تو نفسی علک وجہ تو وجہ علیق و فوس تو امری علق و الجہ تو زہری علیق رغبت و رحبت علیق آمن انزلت و بے ارسل پھر یہاں محاسبے کی ضرورت ہے کیا واقعی ہم رات کو سوتے وقت یہ پڑھتے ہیں کیا یہ چند لفظ یاد کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے اے اللہ میں نے اپنے نفس کو آپ کی سپردگی میں دے دیا اور اپنے چہرے کو آپ کی طرف کر لیا اور اپنے کام کو آپ کے سپرد کر دیا اور آپ سے ہی اپنا سہارا لیا اس حالت میں امید اور خوف آپ ہی سے ہیں سوائے آپ کے نہ کوئی جائے پناہ ہے اور نہ کوئی جائے نجات میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں جو آپ نے اتاری ہے اور آپ کے نبی پر ایمان لایا ہوں جن کو آپ نے بھیجا ہے تو روانگی کی تیاری ہر دم رہے اور پھر خاص طور پر جب انسان اپنے دن کا اختتام کر رہا ہو نیند کی آغوش میں جا رہا ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے خود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے وہ انا ابل <الْمُسْلِمِن> کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ موت نیند میں ہی آ جائے اور کبھی بھی آ جائے کسی وقت کہیں بھی بیٹھے ہوئے کوئی بھی پکڑا جا سکتا اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت کی سختیاں ہیں موت اتنا خوبصورت تجربہ نہیں ہے اور انسان کے بہت سے غلط اعمال غلط عادات بہت سے غلط کام اس وقت چھٹ سکتے ہیں جب اس کو موت کی سختی یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً موت کے لیے گھبراہٹ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے یعنی آپ ہوش میں تھے لیکن تکلیف میں تھے ایک ہوتا بے ہوشی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا گزر رہی اور ایک یہ کہ انسان کو ہوش ہو کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے بس بھی ہو حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے ایک بڑا پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا آپ اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے اللہ اللہ اللہ بلا شبہ موت میں تکلیف ہوتی ہے پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے رفیع یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا آخری وقت آ گیا رضے تاشا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت دیکھنے کے بعد اب میں کسی کی آسان موت پر رشک نہیں کرتی یعنی اس بات پر کہ کسی کی جان بہت آسانی سے نکل گئی ہے کیونکہ اگر یہ قابل رشک بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سب سے آسانی سے نکلتی لیکن آپ پر بھی یہ مشکل وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے لیکن موت مومن کے لیے صفائی اور تہارت کا ذریعہ ہے اور اسی طرح یعنی جس طرح آپ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں صاف ستھرے ہو کر تو موت جو کہ ایک برج ہے جسے کراس کر کے آپ اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے تو دنیا سے نکلتے ہوئے ایک طرح سے وہ گراہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ ساری تکلیف اور اس طرح درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے حضرت عائشہ روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر موت کی سختیاں اس بنا پر آسان ہو رہی ہیں کہ جنت میں تم مجھے اپنی بیوی بی دکھائی دے رہی ہو یعنی ایک طرح مشکل ہے لیکن اللہ کا وعدہ ہے ان نوال اس کے ساتھ آسانی بھی ہے تو تکلیف دہ وقت میں اگر ساتھ کوئی ایسی چیز انسان کے سامنے ہو جس سے اسے خوشی ہو تو تکلیف نسبتاً کم ہو جاتی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و موت کے وقت انسان کو مختلف چیزیں دکھاتے ہیں بعض لوگ باقاعدہ کسی سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں مہمان آئے میں ان کے بیٹھنے کی جگہ بناؤ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس دنیا سے جب پردہ کرنے لگتا ہے انسان تو دوسری دنیا کا پردہ ہٹنے لگتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فیروان نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے چار میکھیں گاڑی یعنی ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر کیل گاڑا دوسرے ہاتھ پہ پاؤں پہ بھی وہ ہل نہ سکے کچھ کر نہ سکے اور جب اس کے کارندے اس کے ساتھ ہی وہ فرونی اس سے جدا ہوتے تو فرشتے اس پہ سایہ کر لیتے تو اس بیوی نے کہا اے میرے رب اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی چھٹکارا نصیب فرما تو ان کے لیے اس وقت جنت کا گھر ظاہر کر دیا گیا کہ یہ تمہارا گھر ہوگا تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو ازیت دے دے کے مارا گیا یا کسی کو دنیا میں بہت تکلیف آئی اور تکلیف سے وہ فوت ہوا لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا رب اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے تو رب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اوپر والوں کو بھی اور مرنے والے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے مومن کے لیے جب دنیا سے رخصت ہونے اور سفر آخرت پر روانہ ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں ان کے پاس جنت کا کفر اور جنت کی حنوت ہوتی ہے تاحد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آ کر سرحانے بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے اے پاک نفس اللہ کی مخبرت اور خوشنودی کی طرف چلو وہ لینے آتا ہے چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے یعنی اس آخری وقت سے پہلے جو تکلیفیں ہوتی ہیں گزر جاتی ہیں لیکن اینڈ جب وہ وقت آتا ہے تو سہولت کے ساتھ روح نکل جاتی ہے اور اپنے رب کے حضور چلی جاتی ہے مومن کا جان نکلتے وقت اللہ کی تعریف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے اس کی روح جب اس کے دونوں پہلو سے نکلتی ہے تو اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے یعنی اس حال میں بھی رب سے راضی ہوتا ہے اس تکلیف میں بھی پھر ایک انسان کو آسان موت کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس کے لیے مختلف دعائیں انسان مانگ سکتا ہے رحمت کی دعائیں خاص طور پر یا حیو یا کئیوں ایک کا دعا بھی آتی ہے اگر اس کی سنت میں کچھ ضوف ہے لیکن دعا کے الفاظ درست ہے مانگی جا سکتی ہے اور وہ ہے اللہ آئین اللہ غمرات الموت مؤ وسا اے اللہ موت کی سختیوں اور بے پر میری مدد فرما دینا یعنی اس وقت جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے اور کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو میری مدد فرمانا کیونکہ اس وقت کہا جائے نا وکیل ہے کوئی جو دم درود کرے کوئی جھاڑ پھونک کرے لیکن کوئی بھی نہیں کسی کا بھی دم کام نہیں آئے گا تو یہ وہ موقع جب سب سے زیادہ اللہ تعالی سے بخشش کی ضرورت ہوتی اس لیے خود بھی اور آس پاس والے بھی مریض کے لیے بخش لیکن جو قریب کے لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں اور اس پریشانی میں دعا مانگنا نہ چھوڑ دیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض تو پریشان ہے بیمار ہے تکلیف میں ہے لیکن آس پاس والے بے صبرے ہو جاتے ہیں گھبرا اٹھتے ہیں اور پھر بعض وقت وہ غلط کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ موقع صبر کا ہے استقامت کا ہے تو اپنی دعاؤں میں بخشش کی اور موت کے وقت اللہ کی رحمت کی دعائیں ابھی سے شامل کر لیں اس وقت تو انسان کا معلوم نہیں تکلیف اور دکھ میں کیا حال ہوگا اسی طرح جو ساتھ والے ہیں وہ بھی بخشش اور رحم کی دعائیں کریں مثلا والدین ہے تو ربر ہم کما رب یعنی سگیرہ ویسے ہر روز کی جو ہماری دعائیں ہیں ڈیلی روٹین میں پڑھنے والی ان میں سے والدین کے لیے دعا کو لازمی طور پر شارمل کر لینا چاہیے اور یہ ضروری نہیں کہ والدین کی وفات کے وقت پڑھیں عام حالات میں بھی پڑھیں وفات کے وقت بھی پڑے اور وفات کے بعد بھی پڑے ربرحم ہوا رب, رب یعنی سگیرہ اور اسی طرح جب مشکل اور تکلیف بہت بڑھ جائے مریض کی تو ربی یسر و اللہ تأثر اللہ آسانی کر دے مشکل نہ کر اور اس مشکل سے باہر نکال دے اللہ اور ہم ہا اللہ اس مرد یا عورت کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور خاص طور پر یہ ہے کہ مریض اور عیادت کرنے والے آس پاس کے لوگ سب اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور اس مریض کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھیں کیونکہ عموماً جب کسی کی جان تکلیف سے نکلتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضرور گناہگار شخص ہوگا تو پکڑ میں آ گیا ہے. نہیں کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچیں کس کا کیا معاملہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اسی طرح اللہ کے بارے میں حسن زن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو مہبان اور رحیم ہے اور آپ کیوں اس طرح اس کے ساتھ کر رہے ہیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی شکوہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں خاص طور پر موت کے وقت اچھے گمان کی بات کی گئی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قریب المرگ کے جو عزیز و اقارب ہے جیسے صحابہ کا طریقہ بھی تھا جیسے حضرت عمران دیگر صحابہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وفات کے وقت بندے کو اس کے نیک اعمال یاد دلائے جائیں تاکہ وہ اپنے رب کے بارے میں اس نے ذن رکھے یعنی جب وہ پریشان ہونے لگے کہ مجھے لگتا کہ میں بہت گناگار ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے یعنی گویا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے کوئی ایسی چیز خیال بھی نہ اس کو آئے اس وقت اس کی یاد دلائی جائے دیکھو تم نماز بھی پڑھتے تھے تم روزہ بھی رکھتے تھے تمہارا رب تمہارے ساتھ بہت اچھا کرے گا تم گبراہو نہیں پریشان نہیں ہو تو ابو نوفل کہتے امراس کہ پر شدید گھبراہٹ تاری ہو گئی ان کے بیٹے عبداللہ نے یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا اے عبداللہ یہ گھبراہٹ کیسی آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اپنے قریب رکھتے تھے آپ تو ان کے قریب ساتھیوں میں سے تھے اور آپ کو مختلف ذمہ داریاں سونپتے تھے انہوں نے فرمایا بیٹا یہ تو واقعی حقیقت ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے مجھ سے یہ معاملہ فرماتے یا تعلیف قلب کے لیے یعنی ایسے دل رکھنے کے لیے البتہ میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہونے کے وقت تک وہ دو آدمیوں سے محبت کرتے تھے ایک سمیہ کے بیٹے عمار سے اور ایک ام ابد کے بیٹے عبداللہ بن مسود سے یعنی ان کے بارے میں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان سے محبت تھی لیکن اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ محبت تھی یا دل جوئی تھی یہ حدیث بیان کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھے اور کہنے لگے اے اللہ تو نے ہمیں حکم دیا ہم نے اسے چھوڑ دیا تو نے ہمیں منع کیا اور ہم وہ کام کرتے رہے اور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہمارا احاطہ نہیں کر سکتی تیری بخشش کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نہیں سنبھال سکتی آخر دم تک پھر وہ یہی کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ فوت ہو گئے پھر یہ ان کا حسن زن تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری رحمت ہی اس وقت کام آئے گی اور توحید پر فوت ہوئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت اگرچہ مشکل مرحلہ ہے لیکن اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اس لیے مومن موت کا ذکر آتے ہی موت کا تذکرہ ہوتے ہی فوراً کیا سوچے کہ اچھا کوئی نہیں ایک مشکل مرحلہ ہے نا اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو اچھا کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا حضرت شاہ یا کسی اور زوجہ نے کہا مرنا تو ہم پسند نہیں کرتے فرمایا اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے بلکہ بات یہ کہ مومن آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی یعنی موت کے وقت اس کو اچھی چیز نظر آنے لگتی اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس سے آگے یعنی اللہ کی ملاقات اور جنت کا حصول وغیرہ اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے کیونکہ نظر آ جاتا ہے کہ میرا انجام اچھا ہے اور اللہ بھی اس کے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اس اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے بس اللہ بھی اس کو ملنے کو ناپسند کرتا ہے ہمیں اللہ سے بھاگنا نہیں چاہیے غلطی بھی ہو جائے گناہ بھی ہو جائے بھول ہو جائے سستی ہو جائے پلٹ آنا چاہیے فوراً پلٹنا چاہیے اور اس پلٹنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا دیکھیں گے پھر بوڑھے ہو کر یا حج کر کے یا کسی اور موقع پر نہیں فوراً کوئی غلطی یاد آئے ساتھ کے ساتھ پلٹتے آئے ایک اور حدیث میں آتا ہے جب آنکھیں پھٹ جائیں اور سینے میں سانس رکنے لگے کیونکہ آہستہ آہستہ آہستہ سارے بدن سے نکل کر سینے میں آ جاتی ہے پھر یہاں سے اکٹھے ہو ایک دم باہر نکل جاتی اور مائ کے جب سانس اکھڑنے لگے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اونگلیاں اکڑ جائیں کیونکہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے جب اس میں کچھ نہیں رہتا تو بالکل کولڈ ہو جاتی ہے بس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا تو یہ موقع مومن کے لیے خوشی کا بن جاتا ہے اگرچہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے لیکن کافر کے لیے سخت غم اور رنج کا یہ عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمائے کہ موت مومن کے لیے توفہ یہ صحیح حدیث ہے بحقی کی تو اس کو مارک کر موت کے وقت اور کیا کرنا چاہیے کلمہ طیبہ کی تلقین آپ کو معلوم ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو دل دھڑکتا ہے دل کے دھڑکنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سینس کام کرنے لگے وہ جس بھی سٹیج پر ہے لہذا جب اس کے کان بن جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں سب سے پہلے کان سننے لگتے ہیں یعنی دیکھنے سے بھی پہلے یا بولنے سے پہلے یا اور چیزوں سے پہلے کان سننے لگتے ہیں اسی طرح انسان کے آخر تک جو فکلٹی کام کرتی رہتی ہے وہ کان ہوتے ہیں اور آخر میں پھر دل ختم ہو جاتا ہے یعنی انسان بول نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا لیکن کان سن رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ دل میں ہی دوہرا اگر زبان نہیں بھی اس کی کام کر رہی تو دل میں پڑھ لے اللہ تو جانتا نا اس کے دل میں کیا ہے اور آخری چیز دل بند ہو جاتا ہے تو پھر موت واقع ہو جاتی تو مایوسی کی باتیں نہ کریں اور یہ بھی نہ کہیں نہیں, نہیں ابھی تو کہاں مرنا اور موت نہیں آئی ابھی نہیں موت تو وقت لکھا ہے عقلمندی اسی میں کہ انسان اسے ایکسپٹ کر لے اس کی تیاری شروع کر دے مختلف لوگوں کی وفات کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ موت کی نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود بھی مانتے ہی نہیں کہ موت آ جائے گی اور کچھ لوگ ہر وقت تیار رہتے ہیں اور کچھ بھی علامات اوپر نیچے ہوں تو فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی حال میں موت آ جائے اور ہم تیاری نہ ہوں دیکھیے اگر کسی کے موت کا وقت قریب ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں کی کلمہ پڑھا ضائع تھوڑی جائے گا اور اگر وہ بچ گیا تو کوئی بات نہیں وہ خود پڑھتا رہے گا بعد میں اور اگر فوت ہو گیا تو آپ کو یہ حسرت تو نہیں ہوگی کہ وہ لا الہ الا اللہ سنے پڑے بغیر ہی فوت ہو گیا تو بہت سے لوگ اس حقیقت کو ایکسپٹ نہیں کرتے اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں کوئی مائنڈ نہ کرے کہ اچھا تم ہمیں مارنے لگے ہو حدیث میں آتا ہے جب تم کسی مریض یا مرنے والے کے پاس ہو تو صرف اچھی بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں سب سے اچھی بات کون سی کلیما توبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے یہاں تک کہ وہ ارش تک پہنچ جاتا ہے یعنی وہ کلیما جب تک کبیرا گناوں سے بچتا رہے یعنی اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا یہ ذکر فوراً رب تک پہنچتا ہے اتنی قبولیت ہے اس کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے آپ پورا گندا حال اور غبار آلود رہنے لگے ہیں یعنی جب سے آپ فوت ہوئے ہیں آپ ٹھیک نہیں رہتے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نزا کی حالت میں وہ کلمہ کہہ لے تو اس کے لیے روح نکلنے میں سہولت پیدا ہو جائے اور قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہو مجھے افسوس ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمے کے بارے میں پوچھ نہیں سکا یعنی اس چیز کا غم تھا انہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا میں اس وجہ سے پریشان ہوں عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ میں وہ کلمہ جانتا ہوں میں وہ کلمہ جانتا طلحہ نے الحمدللہ اللہ کہ پوچھا وہ کیا کلمہ ہے فرمایا وہی کلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا انی لا الہ الا اللہ. طلحہ کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا اس سے کیا بات پتہ چلتی اس حضرت طلحہ کا کون سا عمل ہمارے لیے ایک رہنما عمل ہے پریشانی اور فکر کی بات کون سی علم سے محرومی اور اس علم سے محرومی جو حقیقی علم ہے جو اصل میں ہمارے کام آنے والا ہے ساری دنیا کی کتابیں بھی آپ پڑھ ڈالیں اور بہت فٹ زندگی بسر کریں اور بہت خوشحال زندگی بسر کریں لیکن مرتے وقت آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس وقت کیا چیز فائدہ دے گی اور اس کے بعد کیا فائدہ دے گی تو کیا ساری دنیا کا علم اس کے برابر ہے کہتے ہیں نا کہ اگر سارا کچھ ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ تو وہ بھاری ہو جائے یہ ہے اس کا مانا سارا علم ایک طرف لا الہ الا اللہ کا علم اور عمل کے وقت اس کا یاد رہنا یہ ہے اصل قیمتی اور وزنی ترین چیز جو کسی انسان کے پاس ہے اور یہ بہت بڑی دولت ہے اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن لا الہ الا اللہ تو سب سے زیادہ خوش قسمت ترین انسان ہے اور اگر کسی کے پاس قانون کے خزانے بھی ہیں اور لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنی آتی اس کو تو بدقسمت ترین انسان ہے اس سے بڑی بدقسمتی ہے ہی کوئی نہیں کسی کی اس لیے کتنا ضروری ہے کہ اس علم کو عام کیا جائے ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلما جانتا ہوں جو شخص اپنی موت کے وقت کہہ لے تو اس کے نام امال میں نور ہوگا اور موت کے وقت راحت کا سبب ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں آپ کو کچھ آڈیو سنوائے تھے جس میں کچھ لوگوں کے تجربات تھے کہ انہیں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا تھا یا وہ کوشش کر رہے تھے تو نہیں پڑھ سکے یا پھر انہوں نے لوگوں سے درخواست کی کہ پڑھ کے سنایا ان کو تو کسی نے ان کے لیے نہیں پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو شخص اپنی موت کے وقت کہ لے بول سکے اس کو تو اس کے نام اعمال میں نور ہوگا اور موت کے وقت راحت کا سبب اور دوسری روایت میں آسانی سے جان نکلنے کا سبب تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مریض یا مرنے والا خود کہے لیکن اگر وہ خود نہیں کہہ پا رہا تو دوسرے اس کے پاس آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں لقنو لا الہ الا اللہ یعنی تلقین بھی کرنی چاہیے لیکن تلقین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے اس طرح پیچھے پڑ جائیں کہ وہ نہ کر دے ایک اور روایت میں ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا میری امی جان جب یعنی آخری وقت تھا ان کا ہوش میں تو ان کے سانس بہت زیادہ اکھڑا تھا مجھے بہت زیادہ فکر رہتی تھی کہ آخری وقت میں میں ان کے ساتھ ہوں اور میں ان کو کلمہ پڑھوا دوں تو جب ان کا سانس بہت زیادہ اکھڑا تھا تو میں ان کو دبانے کی کوشش کی تو انہوں نے منع کر دیا ہاتھ کے اشارے سے کہ نہیں مجھے دباؤ نہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی ان کو سورہ رحمان بہت پسند تھی تو وہ میں نے پڑھی پھر اس کے بعد اشافی ایک دعا کی کتاب اشفاء سے ملی تھی تو وہ میں نے پڑھنا شروع کی پہلے تو میں احادیث پڑھتی تھی اور پھر اس کے ساتھ اس کا ترجمہ لیکن جو, جو ان کی سانس زیادہ اکھڑتی گئی تو مجھے اور زیادہ پریشانی شروع ہوگی تو میں نے احادیث کی عربی پڑھنے شروع کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ توفیق دینا کہ میں امی کے سامنے نا وہ دعا پڑھ سکوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا تھی تو کیونکہ میں وہ ہیڈنگز چھوڑ رہی تھی تو میں وہ بھی پڑھ گئی تو جب میں نے پڑھ لی تو مجھے احساس ہوا کہ ہو یہ تو میں نے کچھ غلط پڑھ دیا نا کہ یہ وقت کوئی ان کا آخری تو نہیں ہے کیونکہ ڈائلسس ہوتا تھا تو بعض اوقات اس سے ٹھیک ہو جاتی تھی طبیعت تو وہی وہ ان کا ہوش میں آخری وقت تھا اور میں ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی کیونکہ مجھے ہو رہا تھا کہ ان کو پریشانی نہ ہو کہ یہ کیوں میں پڑھے جا رہی ہوں یہ چیزیں تو الحمدللہ باقی لوگ جو دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پوری طرح سے متوجہ تھیں اور وہی کہ انشاءاللہ امید ہے کہ انہوں نے دل میں اسے پڑھاؤ گا اور بعد میں جب میں نے ان دعاؤں کو دیکھا تو ان میں بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کی کسرت تھی تو یہی کہ اللہ تعالیٰ توفیق دی الحمدللہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کا جو آخری وقت ہوتا ہے آخری عمل ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس وقت کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خیشیت اور ساتھ امید بھی ہو جیسے کہ پیچھے بھی ذکر ہوا ایک اور واقعہ بھی سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک شخص کا جب موت کا وقت آیا اور اس نے دیکھا کہ اب وہ نہیں بچتا تو اس نے گھر والوں کو وسیعت کی کہ میری موت کے بعد بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور ان کو آگ لگا دینا اور مجھے اس میں جلا دینا جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی بھی جلا دے تو جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تیز اور تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور ایسے کسی دن میری راہ کو دریا میں بہا دینا اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا لیکن اللہ تعالی نے راہ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا نے ایسا کیوں کیا یعنی اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیوں کہا تم نے کہ کچھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ پانی میں بہا دینا اس نے جواب دیا تیرے خوف سے تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی تو یہ جو اللہ کا خوف ہے نی گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں لیکن گناہ کے بعد ایک ہوتا ہے شرمندگی اور خوف اور ندامت اور ایک یہ ہے کہ انسان کہ سو بٹ سب ہی کرتے ہیں میں نے کر لیا تو کیا بڑی بات ہے تو جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتا ہے اور پھر یہ کہ وہ انسان بھی بہت خوش قسمت ہے کہ جس کو مرتے وقت لا اللہ کی توفیق ہو جائے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ علم ہونا بہت بڑی نعمت ہے تو واقعی یہ ایسی بات ہی ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ میں کلمہ صرف اتنا پڑھتی ہوں لا اللہ اور محمد رسول اللہ الا اللہ, اللہ نہیں پڑتی میں نے کہا وہ کیوں نہیں پڑھتی آپ تو کہتی ہے ال اس میں آتا ہے تو مجھے علموں سے نا بڑا ڈر لگتا ہے شیل کو کہتے تو اس نے اس وجہ سے یہ ورڈ ہی بیچ میں قائب کر دیا تو پھر میں نے اسے اس کو بہت زیادہ دلیلوں کے ساتھ سمجھایا تو کہتی آپ لوگ ٹھیک ہے اب میں کوشش کروں گی پڑھنے کی اصل میں ہمیں انسانوں سے ہمدردی نہیں ان کی خیر خواہ نہیں ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے پاس بھی ہم بیٹھے اور کسی کو بھی دیکھیں اور اس کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہ بنائے اس کی تدبیر نہ کرے اور جبکہ ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ ہم کسی کا بھلا کریں گے تو بھلا ہی ہمیں پہ لوٹے گی کسی پر احسان بھی نہیں کیونکہ اسی چیز میں اسی عمل میں برکت ہوتی ہے کہ جس میں انسان بلوس ہو کے صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے آج جا کے اپنے آس پاس جو بھی لوگ جن تک آپ کی ریچ ہے ان سے کم از کم لا الہ الا اللہ سن ہی لیں کہ وہ صحیح بھی پڑھتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ایک تو گروپ انچارج ہر اسٹوڈینٹ سے لازمی طور پر سنے. اور اگر صحیح طور پر کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو سب کو باقاعدہ کہلوا بھی دیا جائے کیونکہ غلط پڑھنے سے تو غلط ہی مطلب نکلتا ہے نا, نا لا نہیں کوئی لا الل اللہ مگر اللہ کے لیے کیا مطلب کیا بنا یعنی کوئی الا نہیں مگر اللہ کے لیے باللہ کوئی الا ہے اشر کے قریب بن جاتی یہ بات یا پھر کہتے محمد الرسول اللہ وہ بھی غلط ہے تو محمد الرسول اللہ پھر یہ کہ اللہ کی خشیت کے علاوہ انسان کی جو کیفیت ہے اس وقت اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے جب کوئی فوت ہو رہا ہمارے پاس تو اس کو بھی دیکھیں اور اپنے لیے بھی یاد رکھے پیشانی پہ پسینہ آنا برایدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خوراسان سے اپنے بیمار بھائی کی عیادت کو گئے دیکھا کہ موت و حیات کی کشمکش میں بھائی کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی یعنی جان نکل رہی تھی اور پسینے سے ماتھا بھرا ہوا تھا انہوں نے کہا اللہ اکبر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے ابھی ایک طرح سے گڈ نیوز دے رہے تھے کہ کوئی بات نہیں فکر نہیں کرو اچھے حال میں ہو ایمان کی علامت ہے پسینہ کب آتا ہے کبھی نوٹ کیجئے کہ آپ کو ماتھے پہ پسینہ کب آتا ہے گبراہٹ میں خوف میں مشقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح پسینے کے ٹپکنے کی طرح نکلتی ہے جبکہ کافر کی روح گدھے کے سانس لینے کی طرح اس کے جبڑوں سے نکلتی ہے دونوں کی روح نکلنے کے عمل میں بھی فرق ہے پھر جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن موت آنا عبد اللہ ابن امر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لے گا لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ اسی کے لیے ہے جس کے اندر ایمان ہو اور عمل سالے بھی کیونکہ بہت سے کفار بھی جمعے کے دن فوت ہوتے ہیں تو وہ فوت ہونا ان کو فائدہ نہیں دے گا ٹھیک ہے آخری عمل نماز ہونا یعنی کوئی نماز چھوڑے بغیر دنیا سے رخصت ہونا جب حارث کے بیٹے قتل کرنے کے لیے خبیب رضی اللہ کو حرم کے حدود سے باہر لے گئے یہ پیچھے قصہ سنایا جا چکا ہے آپ کو تو خبیب رضی اللہ نے ان سے فرمایا مجھے دو رقط نماز پڑھنے کی اجازت دو انہوں نے اجازت دے دی جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے فرمایا اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو اور زیادہ نماز پڑھتا خبیب رضی اللہ عنہ ہی پہلے وہ شخص ہیں جن سے قتل سے پہلے دو رکعت نماز کا طریقہ چلا آ رہا ہے یعنی جسے ایک ہوتے ہیں نا اناؤسڈ ڈیتھ جیسے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے یا کسی کو قتل کرنا ہوتا ہے تو اسے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کے واقعات میں ملتا ہے کہ پھر وہ اس سے پہلے نماز پڑھتے ہیں تو یہ طریقہ انہوں نے ہی شروع کیا تھا اب آپ دیکھیے کہ انسان مرنے سے پہلے عام طور پر اپنی پسند کی باتیں پسند کی چیزوں کی خواہش کرتا ہے مجھے یہ کھلا دو مجھے وہ دکھا دو مجھے وہاں لے جاؤ میرے پاس فلاں کو بلا دو مومن کیا چاہتا ہے اس وقت حجوم نہیں چاہتا مومن اللہ سے ملاقات چاہتا ہے جو ساری زندگی وہ نماز کی شکل میں کرتا رہا اور آخری عمل بھی وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کا نماز ہی ہو تو جو ساری زندگی نماز سے بھاگتے ہیں وہ موت کے وقت نماز کا شوق کہاں سے رکھیں گے آپ مجھے کیا شوق ہوتا ہے جی ایسی میری دوست سے ڈسکشن ہو رہی کہ سوچو کہ اگر ہمارے پاس اتنا کم ٹائم رہ جائے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے مر جانا ہے تو تم کیا کرو گی کہتی ہے میں جتنے میرے شوق ہیں میں وہ پورے हم. کہتی تھی کہ میں نے گاڑی لینی تھی فلانی وہ لینی ہے یہاں پہ جانا تھا سیر کرنا یہاں جانا ہے بالکل تو ہم سب کو سوچنا بھی چاہیے اور دوسروں کو بھی سوچوانا چاہیے بھی ریسنٹلی میری نانو کی ڈیتھ ہوئی تھی اور تین دن سے وہ بالکل بھی ہوش میں کوما میں تھی اس کے بعد انہیں جب ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلا یہی سوال کیا کہتی جی تھی مجھے نماز پڑھا دو تم لوگوں نے مجھے نماز نہیں پڑھائی اثر کا ٹائم تھا جب بالکل ان کا نزا کا ٹائم ان پہ آ رہا تھا تو ضد لگا رہی کہ مجھے پڑھنی ہے نماز انہوں نے وزو کیا خود اشاروں سے اور اسر کا ٹائم تھے بالکل اذانے بائل ہو رہی تھی کہتی نی اصر کا ٹائم داخل ہو چکے مجھے پڑھنے دو نماز اور بالکل سہارے سے وہ بیٹھی نماز انہوں نے اشاروں سے پڑھ کر اور اس کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا میری حال بالکل ساتھ یہ بیٹھی ہیں اور سلام پھیر کے انہوں نے بالکل اپنے نا سامنے دیکھ کے جیسا مسکرائی اور سلام کیا تو میری حالان کیا میں تو یہاں بیٹھی تو آپ ادھر کیا دیکھ رہی ہیں تو بڑی عجیب نگاہ سے ان کو نا یعنی جیسے تھوڑا تھوڑا بندہ غصے میں دیکھتا ہے پھر واپس اسی جگہ دیکھ کے کر کے اور بالکل وہ سیدھی لیٹ گیا اور پتا بھی نہیں چلا کہ ان کی روح کیسے نکلی تو مجھے اتنے عرصے تک یہ چیز رہی کہ اللہ تعالی ہمارا آخری عمل بھی ایسا عمل ہو کہ اللہ کا پسندیدہ نماز ہو انشاءاللہ اللہ ان کی بھی مغفرت کرے ہم یہ انہی کا ہو سکتا ہے نا جو زندگی میں فکر کرتے رہے ہوں اور نماز سے محبت ہو جن کو یہ نہیں کہ لوگ پیچھے پڑھ کے اور دکے دے دے کہ نماز کی طرف لے جائیں اور اٹھا اٹھا کے اٹھائیں کہ اٹھو نماز پڑھ لو اصل خوش قسمت ہی وہ ہے جس کا آخری عمل اچھا ہو اور اللہ کی رضا میں رخصت ہو کیونکہ کا پر ہے السلام علیکم میں ہسبینڈ تھوڑے دن بیمار رہے اور جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس سے ایک گھنٹہ پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے ہاسپٹل لے جائیں فجر کی نماز پڑھی اور میں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہنے نہیں ہمت نہیں ہو رہی میں سے اب جدائی کا وقت ہے مجھے ہاسپٹل لے جاؤ اور اپنے پیروں سے وہ چل کے گئے اور سب ہوا حالانکہ بیمار تھے اترے اور جب ان کو بیڈ پہ لٹا رکھا تھا تو ان کو اتنے پسینے آ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا میرے سوکس اتار دیں میں نے اپنی بیٹی سے کہا اتار دو آپ اور انتہا سے زیادہ پسینہ کہ پہلے میں نے سمپل ٹیشو سے صاف کیا پھر رول ہاتھ پہلے پیٹا اور اس سے صاف کیا وہ پسینہ جب بھی خشک نہیں ہو رہا تھا اور وہ مسلسل کہہ رہے تھے اللہ میاں مجھے بخش دے بخش دے ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے اور جب ان کی آنکھیں بالکل اوپر ہو گئی تو میں نے پھر اپنے دیور سے پوچھا ان کو کیا ہو گیا تو کہنے لگے کہ اب یہ ختم ہو چکے ہیں اصل میں ہم لوگ عام طور پر کبھی ڈیتھ دیکھی نہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ویسے تکلیف ہے یا ڈیتھ ہونے لگی ہے تو یہ جو علامت ہے پسینہ آنے کی اور آنکھوں کے پھرنے کی یہ ساری آپ کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آخری وقت میں بھی آپ کسی کی ہیلپ کر سکیں اور خصوصاً اپنے لیے تو یاد رکھیں انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کیا کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس عمل پہ ہو رہا ہے کیونکہ بعض اوقات ایک شخص ساری زندگی یا ایک طویل عرصہ نیک عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے اگر اسی حال میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے چینجز آ جاتی ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح ایک آدمی طویل عرصے تک ایسے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے کہ اگر اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں داخل ہو لیکن پھر اس میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نیک میں مصروف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے نیک عمل کرواتے ہیں صحابہ نے پوچھا کیسے کرواتے ہیں فرمایا اسے مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں پھر اسی نیک عمل پر اس کی روح قبض کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کس دن ہمارے دل میں تبدیلی آ جائے جن کاموں کو اس وقت ہم بے حد عزیز سمجھتے ہیں اور بہت ہی اہم سمجھتے ہیں کل ہم ان نیکیوں کو معمولی سمجھنے لگے اور ہو سکتا ہے کہ آج جن چیزوں کا ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ کل ہمارے نزدیک بہت اہم ہو جائیں تو اصل خوش قسمت وہ ہے جس کا خاتمہ اچھا ہے ایمان پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رضا الہی کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی نماز کے علاوہ روزے کی حالت میں اور جو شخص رضاء الہی کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گی نہیں کوئی بھی نیک عمل ہو سکتا ہے شداد بن حاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہو گیا پھر کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بعض صحابہ کرام کو ہدایت کی جب غزوہ خیبر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک انیمت ملا آپ نے تقسیم کیا تو اسے بھی حصہ دیا وہ سواری کے جانور چرایا کرتا تھا جب وہ آیا تو صحابہ نے اس کا حصہ اسے دے دیا تو اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے لوگوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے اس نے لے لیا اور اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا یہ کیا ہے فرما یہ تمہارا حصہ میں نے دیا ہے اس نے کیا میں اس وجہ سے آپ کے ہمراہ نہیں گیا تھا یعنی میں یہ لینے کے لیے کسی مالی فائدے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ میں نے اس وجہ سے آپ کی پیروی کی کہ میری اس جگہ پر تیر مارا جائے یعنی حلق کی طرف اشارہ کیا پھر میں فوت ہو جاؤں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ بھی تمہاری آرز پوری کر دے گا پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اٹھے لوگ اس کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اس شخص کے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جس جگہ اس نے اشارہ کیا تھا آپ نے فرمایا کہ وہی ہے لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا اللہ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی پھر آپ نے اپنے جبہ میں اسے کفن دیا اور اسے سامنے رکھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو جس قدر آپ کی نماز میں سے لوگوں کو سنائی دیا وہ یہ تھا آپ فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا میں اس بات کا گواہ تو آخری چیز کیا ہے دنیا سے بے رغبتی اور جنت کا شوق اللہ نے اس کی سچی نیت کو قبول کر لیا ہم سب بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم جب کسی بھی نیک کام کی نیت کرتے ہیں تو وہ کتنی سچی ہوتی ہے کیونکہ اگر سچی ہو تو پھر ہم اسے کر کے بھی دکھائیں اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے کہ ہم کر لیتے ہیں اور اگر نیت ہی درست نہیں پچھلے دنوں جب ہم لاہور میں تھے تو ایسی گفتگو ہو رہی تھی ایک مجلس میں کہ تحجد کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ تحجد پڑھنے کا کوئی نسخہ بتایا جائے تو اس پہ خلاصہ یہی تھا کہ سچی نیت جو سچی نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جگا دیتا ہے اور اس کی نیند میں بھی برکت ڈال دیتا ہے اور اس کو اٹھنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے اور پھر اس کو پابندی اور استقامت بھی دے دیتا ہے کہ اللہ کو پتا یہ بندہ چاہتا ہے اور جو ڈرتا رہے پتہ نہیں میں کر سکوں گا کہ نہیں میرا نہیں خیال میں اس قابلوں کے تعجد پڑوں تعجد تو کوئی نیک لوگ ہی پڑھتے ہیں اگر میں نے پڑھ لیا تو پھر میری نیند کا کیا ہوگا کہیں میں بیماری نہ پڑ جاؤں اور ابھی تو میرے امتحان ہیں اور ابھی تو میں جوان ہوں جوانی میں نیند بڑی زیادہ ہوتی ہے انسان کی تو ابھی تو نہیں پڑھ سکتا وغیرہ وغیرہ سو بہانے تو جب اتنے سارے آپ کے پاس ہیں اتنے جواز آپ کے پاس ہیں کام کو نہ کرنے کے تو نتیجہ کیا ہوگا آپ نہیں پڑھ سکیں گے اور جب آپ کو یہ ہو کہ نہیں بھائی جو پڑھتے ہیں وہ بھی تو اٹھتے ہیں نا اور ان کے بھی دن گزرتے ہیں اور ان کے بھی سارے کام ہوتے ہیں تو مجھے تو پڑھنا ہی پڑنا ہے بس اللہ مجھے توفیق دے تو اللہ تعالیٰ اتنا آسان کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ صرف ایک ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے جو شیتان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کسی بھی نئے کمل سے روکنے کے لیے کہ کرے نا کوئی بھی اچھا کام آپ کرنے لگیں گے شیطان آپ کو ضرور ڈرائے گا یہی آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ مقابلہ کر کے کہ نہیں ہو جائے گا کچھ مشکل نہیں پھر اسی طرح شہادت کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں موت ہوتی ہے وہ کون کون سی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ خسائل ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک سے متصف ہو کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالی کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا نمبر ایک وہ آدمی جو جہاد کرنے کے لیے نکلا اور اسی راستے میں فوت ہو گیا یعنی شہید نہیں ہوا بلکہ فوت ہو گیا اس راستے میں تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے دوسرا ایسا آدمی جو کسی جنازے کے پیچھے چلا اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار بھی اللہ ہوگا ایسی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ فلاں کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے ایک شخص چل کے آیا اور خود بھی فوت ہو گیا ماں. تیسرے وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا اگر یہی کام کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہوگا چوتھے وہ آدمی جس نے وزو کیا پھر ادائیگی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوگا پانچ میں وہ آدمی جو مسلمانوں کے کسی امام کے پاس آیا تاکہ اس کی پشپناہی اور تازیم اور تقریم کرے اور اگر اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا تو اللہ کا ضامن ہو گیا یعنی دین کے کام میں کسی کی مدد کرنے کے لیے آیا نمبر 6 وہ آدمی جو گھر میں رہتا ہے نہ وہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن بھی اللہ تعالی ہوگا تو ایسے تمام اخلاق اور ایسی تمام عادات اور ایسے تمام مواقع اور ایسے سارے کام انسان کے لیے کیا ہیں دراصل جنت میں جانے کا ذریعہ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک دن رات کی چوکی داری کا ثواب ایک دن رات کی چوکی داری اللہ کے راستے میں ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے افضل ہے اور اگر وہ مر گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کر رہا تھا اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور اس کی قبر کو فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں پہرہ دیتے ہوئے دوسروں کی حفاظت کرتے ہوئے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے جاری ہو جاتا ہے پھر اسے کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری جان اس حال میں نکلے کہ وہ عیب ہم میں نہ ہو اور وہ کون سا تکبر قرض اور خیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی روح اس کے جسم سے اس حال میں نکلے کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو وہ جنت میں داخل ہوگا نمبر ایک تکبر نہیں اس کے سینے میں نمبر دو قرضا نہیں اس کے اوپر کسی کا اور نمبر تین اس نے کبھی خیانت نہیں کی خیانت کا مال یا باتوں میں خیانت یا کسی بھی چیز میں جو خیانت ہوتی ہے اس سے وہ بچ کے رہا پھر یہ ہے کہ توبہ کرتے ہی جان کا نکل جانا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے پھر بلا وہ ایک زمین کی طرف ہجرت کر گیا اللہ کے حکم سے اور ابھی وہ اس منزل تک پہنچا نہیں تھا تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا کہ اس کی ڈیتھ ہوگی تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے سچا ارادہ کر کے اپنا سفر جاری کر لیا اپنی منزل کو نہیں پہنچا مقام کو نہیں پہنچا اور ابھی اس نے کوئی نیک عمل شروع نہیں کیے صرف برے عمل جو تھے سارے توبہ کر کے معاف کرا لیے تو اس کے لیے کیا خوشخبری تھی کہ رحمت کے فرشتہ نے اس کی جان لی پھر اسی طرح لوگوں کے حق دے کر جانا انسان کو مرنے سے پہلے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو لوگوں کا حق اور وہ اس کے پاس پڑی ہوئی ہو قرضے امانتے ہر طرح کی چیز پہلے بھی آپ کو کام دیا گیا تھا پھر اس وقت اپنے گھر اپنے ہر چیز کو چیک کریں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہر چیز اٹھا کے دیکھیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے. میں پہچانتی اس کو یہ کس نے دی تھی کس کام کی لی تھی کیوں رکھی ہوئی ہے میں نے اگر اس پر کوئی کام کرنا ایکشن لینا ہے تو اس پہ لکھ کے لگا دیں تاکہ مر جائے تو کسی کو پتا ہو کہ یہ کس کی چیز ہے کیوں پڑی کیونکہ مرنے سے پہلے خیانت نہ ہو ٹھیک ہے نا اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز دی کسی کام کے لیے یا مانتاً رکھی اور آپ نے اس پر لکھ کر ہی نہیں رکھا کہ یہ کس کی ہے تو ہو سکتا مرنے کے بعد وہ کلیم کرنا بھول جائے اور آپ کے لواحقین دینا بھول جائیں تو اس لیے ہر چیز کا جائزہ لے کر لوگوں کی امانتیں ان کو واپس قرضے واپس اور انسان بالکل ہلکے ذہن اور ہلکے دل کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ سے آزاد ہو کر دنیا سے جائے کہ کل قیامت کے دن اس سے کوئی نہ مانگے کچھ لیکن یہ بھی ایک لائف ٹائم ہیبٹ ہوتی ہے اب دیکھیں یہ جو موت کی تیاری کے کام ہے نا یہ اس لیے نہیں کہ وہ ایک خاص وقت ہے وہ ڈیٹ آپ کو پتا ہے تو آپ اس دن یہ سارا کچھ پلان کر کے کریں گی نہیں یہ آپ کی زندگی کے روز مرہ کے اعمال میں یہ آدات اخلاق شامل ہوگی تو اس وقت بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز نصیب ہو جائے گی تو ہر دن کو موت ہی کا دن سمجھے اور موت ہی کے لیے تیاری کرتے ہوئے دن گزاریں تو ان شاء اس طرح کی چیزیں خود بہت زندگی سے مائنس ہو جائیں گی جو انسان کے لیے وہ بال بننے والی ہیں اقبا بن عامر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا وہ روایت کرتے ہیں کیا تم راضی ہو کہ فلاں عورت سے تمہاری شادی کر دوں میں اس نے کہا جی ہاں پھر آپ نے عورت سے پوچھا کیا تو فلاں مرد سے تیری شادی کر دی جائے اس نے کہا جی ہاں چنانچہ آپ نے ان دونوں کی شادی کر دی اور پھر اس مرد نے اس سے صحبت کی مگر حق کے مہر مقرر نہ کیا اور نہ اسے کچھ دیا اور یہ لوگوں میں سے تھا جو ہدایبیوں میں شریک ہو چکے تھے اور شرکائے ہدابی کو خیبر میں حصہ ملا تھا جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں اور میری شادی کر دی تھی مگر میں نے مہر مقرر نہیں کیا تھا اور نہ اسے کچھ دیا تھا میں تمہیں بناتا ہوں کہ میں اسے مہر میں اپنے خیبر کا حصہ دیتا ہوں چنانچہ اس عورت نے وہ حصہ لیا اور پھر اسے ایک لاکھ میں فروخت کیا یعنی جو ہی اس کو احساس ہو کہ مرنے لگا تو اس نے فوراً کیا, کیا حق ادا کر دیا تو دوسروں کو آسانی دینے والا اس عادت کو بھی دیکھیے اپنے اندر کیا آپ دوسروں کے لیے زندگی مشکل کرتے ہیں؟ کیا آسان زندگی کیسے آسان کی جاتی دوسروں کے لیے کوئی مثال سے سمجھائیں گے یعنی دوسروں سے بے جا مطالبات نہ کیے جائیں اور کوئی ایک مثال تو سوچئے آپ کسی کے لیے کیا آسانی پیدا کریں گے شاوش اپنے حقوق میں سے کچھ کمی کر کے یا گھر کی مثال ہے تو اپنا کام خود کر کے نہ کہ دوسروں کے اوپر پھینک کے اور دوسروں کے کام میں آسانی پیدا کر کے اور اپنی مشکلات دوسروں کو نہ بتا, اپنی کو نہ بتا کے خام خواہ ان کو پریشان نہ کر کے ان کو علم سکھایا جائے تو اس ان کی زندگیاں آسان ہوں گی اور یس کسی کام میں مشکل yes, کو کسی کام میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کی مدد کر کے اس کے لیے آسانی کر کے عموماً کیا ہوتا ہے جب کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے کوئی ہم سے آ کے سوال کرتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹ ڈپکار شروع کر دیتے تم نے اسی وقت آنا تو یہ تم کیوں آگے اور میں نے تو تمہیں پہلے ہی کر دیا تھا یہ کام تمہیں یاد کیوں نہیں اور وغیرہ وغیرہ ایک لمبی بحث حالانکہ یہ ساری انرجی جس وقت آپ دوسرے کو ڈانٹ میں لگا رہے ہیں اگر اس میں لگا دیں کہ اس کی مدد کر دیں تو کام بھی ہو جائے اور اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے گا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کر کے کسی کی بات سن کے کہ بازوگت کوئی بات کہنا چاہتا ہے اور آپ سننے کو تیار نہیں کیا آسانی ہوگی اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص کے پاس ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آئے تو اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنی نیکی یاد ہے اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں پڑتی اس دوبارہ کہا گیا یاد کرو اس نے کہا مجھے اپنی کوئی نیکی یاد نہیں سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا بزنس کرتا تھا لین دین کرتا تھا جو لوگ خوشحال ہوتے انہیں تو میں اپنا قرض وصول کرتے وقت مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دست کو معاف کر دیا کرتا اللہ تعالیٰ نے اسی نیکی کی بنا پر اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ اتنے بے لوس ہو کے نیکی کر رہا تھا کہ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ یہ بھی کوئی نیکی کر رہا ہے اصل بات یہ ہے نا بازو کہ ہم نیکی کرتے میں ساتھ ساتھ جتاتے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ تو دوسروں کے لیے بوجھ نہ بنے کسی بھی طرح کا ان کی زندگی حرام نہ کریں اس بات پر غور و فکر کیجئے کہ کس طرح آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا اور ربضہ کے مقام پر تھے وہ تو ان کی بیوی بی رونے لگی اکیلی تھی وہاں پوچھا کیوں روتی ہے اس نے کہا کیوں نہ رو جب کہ آپ ایک جنگل میں اس طرح جان دے رہے ہیں کہ میرے پاس آپ کو دفن کرنے کا بھی کوئی سبب نہیں اکیلے میاں بیوی بی جنگل میں رہ رہے تھے اور نہیں اتنا کپڑا کہ اس میں میں آپ کو کفن دے سکوں انہوں نے فرمایا مت رو اور خوشخبری سنو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی ضرور کسی جنگل میں فوت ہوگا جس کے پاس مومنین کی ایک جماعت حاضر ہوگی اب ان لوگوں میں سے تو ہر ایک کا انتقال کسی نہ کسی شہر یا جماعت میں ہوا ہے اور میں ہی وہ آدمی ہوں جو جنگل میں فوت ہو رہا ہوں کتنی پوزیٹو سوچ اللہ کی قسم تم کہو گے میں جھوٹ بول رہا ہوں حالانکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ان کی بیوی نے کہا اب تو حجاج کرام بھی واپس چلے گئے ہیں یعنی کافلے جاتے تھے یہاں سے اب کون آئے گا انہوں نے فرمایا تم راستے کا خیال رکھو ابھی وہ یہ گفتگو کر رہی تھی کہ کچھ لوگ نظر آ گئے جو اپنی سواریوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گد تیزی سے آتے ہیں وہ لوگ اس کے قریب پہنچ کر رک گئے اس سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے جو راستے میں کڑی ہو اس نے بتایا یہاں ایک مسلمان آدمی ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کر دو تمہیں اس کا بڑا ثواب ملے گا انہوں نے پوچھا وہ کون ہے بتایا بزرگ انہوں نے اپنے ماں باپ کو سینوں پہ رکھے تیزی سے چلے وہاں تمہیں خوشخبری ہو تم ہی وہ لوگ جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب آج جو میری حالت ہے وہ تمہارے سامنے ہے اگر میرے کپڑوں میں سے کوئی ایسا کپڑا مل جائے جو مجھے پورا آ جائے تو مجھے اسی میں کفن دے دیا جائے اور میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے تم سے کوئی ایسا آدمی کفن نہ دے جو امیر ہو یا چودھری ہو یا ڈاکیا ہو اب ان لوگوں میں سے ہر ایک میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور پائی جاتی تھی صرف ایک انصاری نوجوان تھا جو ان لوگوں کے ساتھ آیا تھا اس نے کہا میں آپ کو کفن دوں گا میرے پاس دو کپڑے ہیں جو میری والدہ نے بنے تھے ان میں سے ایک میرے جسم پر بھی ہے ابو ذر نے فرمایا تم ہی میرے ساتھی ہو لہذا تم ہی مجھے کفن دینا اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جنازے میں نہلانے میں کفن میں نیک لوگ شریک ہوں اور دوسرے یہ ہے کہ انسان اللہ کے بھروسے پر اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اچھے خاتمے کا یقین کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق کی معاملہ فرماتے اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ کی اطاعت پر زندگی بسر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فوت ہوتے وقت بھی آپ کا ضامن ہوتا ہے وہ آپ کی ضروریات پوری کرتا ہے خیانت کرنے والے ہوں گے نا اس دور کے لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جو دوسروں پر ظلم زیادتی کرنے والے ہوں وہ مجھے نہ کفن دفن دیں آج کل بھی پوسٹ مین آپ دیکھے کہ بازو کا ایک کا خات کہیں اور ڈال دیتے ہیں یعنی پوری طرح امانت ادا نہیں کرتی یا کچھ اس میں سرا رکھ میں نہیں کہتی سب ایسے ہی ہوتے لیکن بہت دفعہ غفلت بھی ہوتی ہے کہ صحیح داک پہنچتی نہیں منی آرڈر میں سے پیسے نکال دیے جاتے ہیں فوت ہوتے وقت اجر کی خاطر تعلیم دینا سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں ایک انصاری کی موت کا وقت آ گیا تو اس نے کہا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں اور محض اجر کے لیے سناتا ہوں ثواب کے لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح کرتا ہے پھر نماز کے لیے نکلتا ہے تو جب وہ اپنا دایا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور بایاں قدم ٹکاتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کر دایاں اٹھتا ہے تو درجہ اوپر بایاں نیچے جاتا ہے تو غلطی نیچے گر جاتی تو جو چاہے مسجد کے قریب رہے یا دور تمہاری مرضی ہے اگر وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اگر وہ مسجد میں آیا اور لوگ کچھ نماز پڑھ چکے تھے کچھ باقی تھے جو اسے مل گئی اس نے ان کے ساتھ پڑھی اور باقی کو پورا کر لیا تو ایسے ہی ہو گیا یعنی اس کی بھی محفوظ ہو گئی اور اگر وہ مسجد میں آیا اور لوگ نماز پڑھ چکے تھے پھر اس نے اکیلے ہی نماز پوری کی تو بھی ایسے ہی ہو گیا یعنی اس کو بھی بخش دیا گیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی بات آپ کو علم کی پتہ ہو چھوٹی سی بھی اور آپ کو یاد آ جائے کہ بس اب مہلت ختم ہو رہی ہے تو پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں تک پہنچا دی جائے کہ وہ چیز آپ کے بعد صدقہ جاریہ بننے والی ہے پھر اسی طرح مرنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جنتی ہے یا اس پر رحم کر دیا گیا ہے کیا کہنا چاہیے اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا بعض لوگ فوت ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں نا میرا شوہر جنتی ہے فلاں جنتی تو ہم نہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے مالک یوم الدین صرف اللہ ام اللہ جو ایک انصاری خاتون تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ ڈال کر مہاجرین کو بانٹ دیا تھا اور ہمارے حصے میں عثمان بن مزون آئے ہم نے ان کو اپنے گھر میں اتارا مہاجر تھے اور یہ انصاری تھے یہ لوگ ام اللہ وغیرہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں انہوں نے وفات پائی جب ان کی وفات ہوئی اور ہم کفن سے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے کہا ابو صاحب یہ عثمان بن مزون کی کنیت تھی اللہ تم پر رحم کرے میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو آخرت میں عزت دی یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا میں نے عرض کے اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا مجھے نہیں معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کی موت آ پہنچی ہے اور میں ان کے لیے بہتری کی امید تو رکھتا ہوں لیکن یقین کے ساتھ نہیں کچھ کہہ سکتا واللہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اس لیے کسی کے مرنے کے بعد کیا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو جنتی جنتی تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بعض اوقت مرتے وقت کسی کی حالت نظا کو دیکھ کر ہم اس کے جنتی یا جہنمی ہونے پر قیاس کر لیتے ہیں تو ایسے قیاس سے کام نہیں لینا چاہیے یقینی بات صرف اللہ کو پتا ہے اور ہمیں اندازے نہیں کرنے چاہیے اس وقت وہ گمان سے کام نہیں لینا چاہیے اچھا زن کسی کے بارے میں بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم کسی کے بارے میں حتمی طور پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہے اگر بظاہر کسی کی شہادت نظر آئے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ شہید ہے پھر اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اور چار قریبی پڑوسی اس کے حق میں بھلائی کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری بات مان لی اور جو تم نہیں جانتے اسے بھی معاف کر دیا گواہی کے بارے میں آگے بھی بات ہوگی کہ جو فوت ہو رہا ہو اس کے بارے میں اچھی گواہی دینا اور وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی اور اسی طرح انسان کو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کسی برے کام پر اس کا اختتام ہو کیونکہ وہ ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص دوزخ والوں کے کام کرتا رہتا ہے جب اس کے دوزخ کے درمیان ایک بالشت کا یا ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے بالکل آخری حصے میں اور جنت میں جاتا ہے اسی طرح ایک شخص جنت والوں کے کام کرتا رہتا ہے جبکہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ دو والوں کے کام کرنے لگتا ہے دوزخ دو زخ میں جاتا ہے تو اس لیے برے خاتمے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے اور اس پر رنج و غم ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم اس سے محفوظ رہیں یعنی بہت اخلاص کے ساتھ اپنے اور دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ جس کا شرک پر خاتمہ ہوا اس کی تو زندگی ڈوب گئی عمر بھر کی پونجی ختم ہو گئی ان میشر قرآن مجید میں آتا اندا میشا اور اسی طرح جس نے اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تو دو زخم داخل ہوگا اسی طرح کلمے کی توفیق نہ ملنا جیسے ابو طالب کے ساتھ ہوا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیا بن مغیرہ موجود تھے آپ نے چچا ایک کلم ہے لا الہ الا اللہ. آپ کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں اس کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیا مغیرہ نے کہا ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو کلمے کی تلقین کرتے رہے اور ابو جہل اور ابن نبی امیا اپنی بات دوہرات رہے اور اخری بات یہ تھی کہ ابوطالب اپنے عبدالمطلب کے دین پر ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ پھر اسی طرح موت اس حال میں نہ ایک انسان اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا۔ الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين انفسهم فالقبوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون جنہیں فرشتے سال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا کیوں نہیں یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم کرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے انسان کچھ بھی نہیں چھپا سکتا یہ بھی یاد رکھیے موت کے وقت ظالم لوگوں کی روح کس طرح نکلے گی و ترا ادل غالیم نفی غمرات کا تو باس تو ائی اخرجو ان پھسکم الج آدھا بل ہوں تقوی اللّہ ہی غیر الحق ون تم عنایات ہی تست اور کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانے یعنی ڈانٹتے ہیں ان کو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا یعنی عذاب تو عذاب ساتھ بےزتی بھی اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے پھر اسی طرح انسان شرک کے علاوہ ظلم اور بدت سے بھی پرہیز کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بدتی سے توبہ کو پردے پہ رکھا ہے پھر اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی والدین کی نافرمانی فرمانی پہ خاتمہ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور تین مرتبہ آمین فرمایا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ میرے پاس جبری لائے تھے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا پھر وہ مر گیا اور آگ میں داخل ہو گیا سو اللہ اسے رحمت ربانی سے دور کرے آپ کہیے امین تو آپ نے امین کہی یعنی والدین کو ناراض کر کے جو فوت ہو اس کے لیے بھی برا انجام ہے پھر کسی بھی قسم کی نافرمانیوں میں خاتمہ کا ہونا پھر خیانت کرنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان اور اسباب پر ایک شخص مقرر تھا یعنی وہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس کی نگہ کرے جس کا نام کرکرا تھا اس کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ تو جہنم میں گیا صحابہ اسے دیکھنے گئے تو اس کے پاس ایک ابا ملی جسے خیانت کر کے اس نے چھپا لیا تھا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مال حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے یا بیچنے کے لیے رکھا جاتا ہے اور آپ اس میں سے لوگوں کو دینے سے پہلے اپنے لیے نکال لیتے ہیں یا مفت نکال لیتے ہیں یا چھپا لیتے ہیں یا چورا لیتے حقیر چیز جس کی وجہ سے انسان اپنی آخرت تباہ کر لے اور ایک انسان کی میکسمم کتنی ضرورت ہو سکتی تو بازگوت لالچ اور ایسی چیزیں انسان کو چوری اور خیانت پر مجبور کر دیتی تو اس لیے خاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہو کسی اور کا خادم تو بھول جائیں لیکن اگر وہ خیانت کرتا ہے تو اپنے لیے جنت کو حرام کر لیتا ہے اس کے برعکس جو اللہ کے مال کی حفاظت کرتا ہے اس کا ازر کیا ہے کہ وہ سال میں مر بھی جائے تو قیامت تک اس کا ازر لکھا چلا جاتا ہے پھر قطع رحمی کی حالت میں فوت ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے تین دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا جائز نہیں جس نے تین دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا یعنی کسی سے ناراض نہ رہے سلح کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شر جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہزم کر لے یعنی جھوٹی قسم کھا کے دوسرے کا مال ہڑپ کر جائے تو وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا تو ناحق مال کھانے سے بھی گریز کرنا چاہیے خود کرنے والا ابو حرارا کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریک تھا اور اسلام کا دعوےدار تھا فرمایا یہ جہنمی ہے لا الا اللہ پڑھا تھا لیکن آپ نے کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا جب جنگ ہونے لگی تو اس شخص نے بہت جم کے لڑائی میں حصہ لیا اور بہت زخمی ہوا پھر بھی وہ ثابت قدم رہا اور کام کرتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہ جانی ہے وہ تو اللہ کے راستے میں جم کے لڑ رہا تھا اور بہت زیادہ زخمی ہوا آپ نے فرمایا وہ جہان ہے. ہے کہ بعض مسلمان شبے میں پڑ جاتے لیکن اس عرصے میں اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنا ترکش کھولا اور اس میں سے ایک تیر نکال کے اپنے آپ کو مار ڈالا پھر بہت سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کی بات سچ کر دکھائی اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان ختم کی یعنی خودکشی کی سوئسائڈ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے بلال اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد فاجر سے بھی لے لیتا ہے یعنی کافر پھر مشرق فاجر بھی ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جس سے دین کو فائدہ ہو آج آپ دیکھیں کتنی ایجادات ہیں جو مسلمانوں نے نہیں کی لیکن مسلمان اس سے اپنے دین کے فائدے کے کام لے رہے ہیں تو, تو کسی کا بھی کام کام آ جائے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خود انسان کے اپنے ایمان کا حال کیا ہے پھر اسی طرح برے کام کر کے جاری کر کے انسان فوت ہو جائے توبہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی تو اس کے لئے اس کا گنا اور ان کا کچھ گناہ جنہوں نے اس کے بعد عمل کیا یعنی جس نے برے کام کا آغاز کیا اس پر اس برے کام کا بھی وبال اور جن لوگوں نے اسے دیکھ کر کیا ان کا بھی کچھ وبال بغیر اس کے کہ ان کے گنا میں کوئی کمی کی جائے پھر بے دین کے لیے ایمان والوں کی بری گواہی اگر کوئی شخص برے کام کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے اور نیک لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا تو وہ بھی لکھی جاتی ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا آپ نے فرمایا اس کی تعریف بیان کرو لوگوں نے کہا جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کے مطابق یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے والوں کی خوبیاں جو واقعی سچ پر مبنی ہو وہ بیان کرنی چاہیے بعض لوگ مبالخوار آئی جو چیز کسی مرنے والے کے اندر نہیں ہوتی وہ بیان کرنے لگتے ہیں صحابہ نے اس کی تعریف کی تھی کہ یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا تھا پھر آپ کے پاس ایک اور جنازہ گزرا آپ نے فرمایا اس کے اوساف بیان کرو لوگوں نے کہا اللہ کے دین میں یہ برا آدمی تھا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی یعنی جہنم اور تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو یعنی لوگوں کی گواہی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اب یہ ہے کہ حسن خاتمہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کہ انسان ہر وقت اچھے کاموں میں مشغول نظر آئے کیونکہ وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں ان کی موت بھی برے کام پر آتی ہے مثلا اگر آپ کو کتاب پڑھیں نا جس میں آخری وقت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کئی آرٹیکلس بھی اس موضوع پر ملتے ہیں ان اللہ تعالیٰ کچھ واقعات میں اگر کل ٹائم ہوا تو آپ کو بتاؤں گی اور یہ سچے واقعات ہیں جو خاتمے سے متعلق ہیں کہ کس طرح لوگوں کا خاتمہ ہوا اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جو آنکھوں دیکھا اور بالکل سچ پر مبنی ہو مبالغہ رائی اور غلط بیان نہیں چاہیے کیونکہ ہم لوگوں کو بتاتے بتاتے اپنا انجام نہ خراب کر لیں تو ضرور اس کو شیئر کیجیے لیکن خاص طور پر ہر نماز میں اور بعد میں بھی دعا کرنی ہے کس کی اچھے خاتمے کی اللہ ہم دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو یا ائر النفس المکم انجا الى کی رادی تم